ما قدر اللہ قدری ہی کافروں نے اللہ کی قدر نہ جانی جیسا کہ قدر جاننے کا حق تھا اذ قالو جب انہوں نے کہا بشرمش اللہ نے کسی بشر پر کوئی چیز نازل نہیں کی اب یہاں دیکھیں غور طلب امر یہ ہے کہ کافروں نے یہ کہا کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تعالی کسی بشر پر کسی انسان پر کتاب کو نازل کرے اس پر وہی نازل ہو اور اس کا یہ مقام و مرتبہ ہو کہ وہ فرشتے کو دیکھ سکے اور اس میں یہ طاقت و قوت پیدا ہو جائے کہ وہ اللہ کے کلام کو سمجھ سکے انہوں نے ایسا نہیں ہو سکتا تو دیکھیں انہوں نے نبوت کا انکار کیا ہے اللہ کا تو انکار نہیں کیا اللہ کی قدرت کا انکار نہیں کیا لیکن چونکہ نبی کے مقام و مرتبے کو تسلیم نہ کرنا در حقیقت اللہ کی قدرت کو تسلیم نہ کرنا ہے اس کا دوسرا معنی یہ ہوتا ہے کہ یہ ذہن بن گیا کہ اللہ یہ نہیں کر سکتا ان اللہ اعلیٰ قدیم بے شک اللہ تعالی ہر چاہت پر قادر ہے وہ جس نبی کو جس ولی کو جس فرشتے کو جو مقام و مرتبہ دینا چاہے وہ دے سکتا ہے فرمایا وما قدر اللہ حق قدری ان ظالموں نے حضور کے مقام کا انکار نہیں کیا در حقیقت انہوں نے اللہ کے مقام اور مرتبے کو نہ سمجھا اللہ کی قدرت اور طاقت کو انہوں نے تسلیم نہ کیا قل اے محبوب آپ فرمائیے من انزل الكتاب کتاب جاء جا ابھی موساں نورن ان اعتراض کرنے والوں میں یہودی بھی تھے تو فرمائیں ان یہودیوں سے پوچھیں کہ وہ کون سی ذات ہے جس نے اپنی کتاب کو نازل کیا اور جسے لے کر حضرت موسا علیہ السلام آئے وہ نور حضرت موسا علیہ السلام لے کر آئے تو موسا علیہ السلام کو نور دینے والا آپ کو مقام دینے والا اور آپ کو کتاب دینے والا کون ہے وہ رب جو موسا علیہ السلام کو مقام و مرتبہ دے سکتا ہے اسی رب نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام نبیوں سے افضل و اعلیٰ طوریت جس میں لوگوں کے لیے ہدایت ہے قوتیسا قوتیس قغاطیس کاغذوں کو کہتے ہیں اس توریت کو تم کاغذوں میں لکھ کر رکھتے ہو تب نہا اس کی کچھ باتوں کو تم ظاہر کرتے ہو وہ تخو نکسی او اور توریت کی اکثر باتوں کو تم چھپاتے ہو وہ تم ما لم تا ان تم اور تمہیں سکھایا جاتا ہے ان باتوں کا علم کہ جو تم نہیں جانتے تھے قرآن کے ذریعے اور حضور کے ذریعے تمہیں وہ باتیں سکھائی جاتی ہیں وَلَا آبَاؤُكُمْ اور تمہارے آبا و اجداد نہیں جانتے تھے قل اللہ اس سے پہلے یہ سوال کیا گیا یہ بتاؤ کون سکھاتا ہے کس نے کتاب نازل کی اے محبوب آپ فرمائیے اللہ اللہ نے نازل فرمائی ثم مذرهم پھر اے محبوب آپ انہیں چھوڑ دیں فی خوم یل تاکہ وہ اپنی غفلت میں مشغول رہیں اور بھٹکتے رہیں چونکہ مکہ مکرمہ میں جہاد فرض نہیں ہوا تھا مسلمان کمزور تھے تو حکم دیا گیا کہ ان کو ان کے حال پر رہنے نے آپ نے پیغام پہنچا دیا آپ نے اللہ کی طرف سے رسالت کا حق ادا کر دیا وہ كِتَابٌ کتابن انزن لاہو اور یہ کتاب اور آنے پاک ہم نے نازل کی مبارکن بڑی برکت والی کتاب ہے یہ وہ پیاری کتاب ہے کہ جو اس سے وابستہ ہو جاتا ہے وہ بھی بابرکت ہو جاتا ہے اور جو قرآن پاک سے وابستہ ہوتا ہے اللہ تعالی اس پر وہ کرم فرماتا ہے کہ دونوں جہاں کی برکتوں سے وہ مالا مال ہو جاتا ہے اللہ ہمیں اس پیاری کتاب سے مزید محبتیں عطا فرمائے یہ کتاب بڑی برکت والی ہے پچھلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے تصدیق کرتی ہے ام القرآ یہ اس لیے نازل ہوئی تاکہ محبوب آپ ڈر سنائیں مکے کے رہنے والوں کو ام القرا یہ مکئی مکرمہ کا لقب ہے ام کے معنی اصل ماں قرآ کے معنی شہر شہروں کی ماں شہروں کی اصل مفسرین بیان کرتے ہیں کہ سب سے پہلے مکئی مکرمہ دنیا میں شہر کی حیثیت سے جو آباد ہوا سب سے پہلے مکئی مکرمہ آباد ہوا دوسری بات فرمایا کہ مکئی مکرمہ میں مسلمانوں کا قبلہ ہے اور جس کی طرف منہ کر کے مسلمان نماز پڑھیں وہ اصل ہے وہ مرکز ہے اس مناسب سے اسے ام قرآن کہتے ہیں اور آج کل کے سائنٹسٹ وہ دنیا کے نقشے پر یہ ثابت کرتے ہیں کہ خانہ کعبہ خصوصاً مکئی مکرمہ کی اگر پیمائش کی جائے دنیا کی جو آبادی پھیلی ہوئی ہے جو شہر پھیلے ہوئے ہیں تو آج بھی پوری دنیا کے نقشے پر خانہ کعبہ اور مکئی مکرمہ کو یہ حیثیت حاصل ہے کہ دنیا کے نقشے پر سینٹر میں واقع ہے ام ملقرہ شہروں کی ماں شہروں کی اصل شہروں کی جان تو یہاں کے رہنے والوں کو اللہ کا ڈر سنائیے امن حا اور جو اس کے ارد گرد رہتے ہیں ان کو بھی اللہ کا پیغام پہنچائیے والذین یؤمنون مینون اور وہ لوگ جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں یؤمنون مینون ہی وہ اس قرآن پر بھی یقین رکھتے ہیں ایمان رکھتے ہیں بہ ملا سوال اور وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں قرآن پاک ہمیں غور و فکر کی دعوت دیتا ہے ہم اس آیت قریبوں میں تھوڑا غور کریں سوچیں قرآن مجید فقان حمید کا انداز دیکھیں فرمایا جو آخرت کا یقین رکھتے ہیں وہ قرآن پر بھی یقین رکھیں گے اور نمازوں کی بھی حفاظت کریں گے اب ہم ایک طرف یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم آخرت کو یقین رکھتے ہیں قرآن پر بھی ایمان رکھتے ہیں لیکن نمازوں میں اگر کوتع ہیں تو اس کے تحت مفسرین فرماتے ہیں کہ پھر تصور آخرت میں کچھ کمی ہے آخرت کا وہ تصور نہیں پیدا ہو پا رہا کہ جو ہونا چاہیے وہ تصور کیا ہے کہ جب بھی کوئی کام کرنے لگے تو بس ایک ہی خیال ہر وقت ذہنوں اور نظروں میں ہو کہ مجھے ایک نہ ایک دن مر جانا ہے اور مر کر جیسی کرنی ویسی بھرنی کے تحت مجھے اپنے اعمال کا بدلہ پانا ہے جب یہ تصور قائم ہو جائے پر انسان اپنے ہر دن کو آخری دن تصور کرے پھر کوئی بھی معاملہ ہو اس کی نماز قزا نہیں ہوتی اللہ تعالی ہمیں نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے او غلام امی منفی کا اس سے بڑھ کر ظالم کون کہ جو اللہ پر جھوٹ باندھے سب سے بڑا ظالم وہی ہے اوقالا یا وہ کہے او ہے میری طرف وہی نازل کی جاتی ہے ولم یو ہے ایلئی شعی کہ حالانکہ اس کی طرف کوئی چیز وہی نہیں کی جاتی وہ جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر دے وہ سب سے بڑا ظالم ہے ومن قال اور جو شخص یہ کہے سن ذیل مسلم ان ذل انکری میں بھی نازل کر دوں گا جو اللہ نے نازل کیا اس کی مثل تو اس طرح کے کلمات کہنے والے وہ سب سے بڑے ظالم ہیں اب موت کا تصور دیا گیا اور یہ تصور دیا گیا ذرا سوچو جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں گناہ کرتے ہیں خصوصاً کفر و شرک کرتے ہیں موت کے وقت ان کا کیا عالم ہوگا سارا ایش اور مزہ ختم ہو جائے گا ولو اور اے سننے والے کاش تو دیکھے والا جب ظالم فی غما واطل ماؤت گنہ موت کے جھٹکوں میں ہوں گے نزا کی کیفیات ہوں گی اور وہ کیفیات کہ فرمائے ایک ایک جھٹکا اتنا شدید ہوتا ہے کہ اگر ایک ایک رگ پر فرشتے تھام کر نہ بیٹھے ہوں تو وہ مرنے والا چیختا چلاتا ہوا جنگلوں میں نکل جائے اس کی زبان بند ہو جاتی ہے اس کی زبان کو بھی فرشتے پکڑ لیتے ہیں وہ ہل نہیں سکتا اور ایک ایک موت کا جھٹکا تلوار کے ہزار واروں سے زیادہ سخت ہوتا ہے موت کے جھٹکوں کی مثال دی گئی اس طرح فرمایا جیسے ایک ہنڈیا ہو ہنڈیا میں ایک چڑیا ڈال دی جائے ایک پرندہ ڈال دیا جائے اور ڈھکنا بند کر دیا جائے آگ جل رہی ہے اچھل رہا ہے نہ تو مرتا ہے نہ اڑ سکتا ہے کیا کیفیات ہوں گی فرمایا زندہ کھال ادھیڑ لینے سے بھی زیادہ تکلیف موت کی جھٹکوں کی ہے کینچیوں سے کاٹ دینے سے بھی زیادہ تکلیف موت کی جھٹکوں کی ہے لیکن یہ جھٹکے اسے ہی تکلیف دیں گے کہ جو گناگار ہوگا اور جو نیک شخص ہوتا ہے فرمایا موت کے وقت اسے جنت کے نظارے کرائے جاتے ہیں وہ جنت کے نظاروں میں اور خصوصاً پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار میں ایسا گم ہو جاتا ہے کہ اسے موت کی ذرہ برابر بھی تکلیف نہیں ہوتی جیسا کہ شہید کے متعلق فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ ولی وسلم نے کہ بغیر کوئی شخص شہید ہوتا ہے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے لیکن عقید جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہیں چونٹی کاٹ لے تو جو تمہیں تکلیف ہوتی ہے اتنی تکلیف بھی موت کی شہید کو نہیں ہوتی فی غمعات الموت یہ ظالم جب موت کے جھٹکوں میں ہوں گے نزا کے عالم میں ہوں گے ولم تو ایدیہم اور فرشتے اپنے ہاتھوں کو پھیلا کر ان کی روح نکال رہے ہوں گے فرمائیں حضرت ملک الموت حضرت ازراہیل علیہ السلام منہ کے ذریعے اپنا دستے مبارک انسان کے حلق میں ڈالتے ہیں اور آپ روح کو پکڑتے ہیں روح کو ایسی چیز نہیں جسے ہم دیکھ سکیں لیکن اللہ کی شان ہے کہ فرشتے کے ہاتھ میں روح آتی ہے اور وہ جب روح کھینچتے ہیں تو روح کی کھینچنے کی تکلیف ایک ایک نس کو ہوتی ہے اس کی مثال حدیث پاک میں اس طرح بیان کی گئی کہ جس طرح ایک نرم روئی ہو اور اس نرم روئی میں کانٹے کی شاخ پھسی ہوئی ہو اور بڑی سختی کے ساتھ جب کھینچا جائے تو وہ پوری روئی کو ادھیر کر رکھ دیتی ہے ریزہ ریزہ کر دیتی ہے اور ایک ایک کانٹے کی شاخ جو ہے وہ ایک ایک روئی کے زردے میں چبھی بھی ہوتی ہے فرمایا موت کے وقت بھی ایک ایک رگ سے رو نکلتی ہے اور ایک ایک رگ اس کی تکلیف کو محسوس کرتی ہے ہمیں محسوس نہیں ہوتا لیکن مرنے والا اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے بس کی بارگاہ میں یہی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ایسا کرم کر دے ایسا کرم کر دے کہ مرتے وقت محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلموں میں ہم ایسے کھو جائیں کاش گمبتے خزرہ کے سائے تلے سنہری جالیوں کی رو برو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں با ادب کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھتے ہوئے ہمیں حضور کا دیدار نصیب ہو جائے اور پھر حضور کے قدموں میں حضور کے جلووں میں ایمان و عافیت کی موت مدین منورہ میں نصیب ہو جائے فرشتے پھر ان گناہ سے کہتے ہیں اخرجو انف سکو میں ظالموں اپنی روح نکالو اور اپنے رب کی طرف چلو آج کے دن تجزونا عذاب الہونی تمہیں زلیل کرنے والا عذاب بدلے میں دیا جائے گا بیما کن تم تقول غیر الحق کہ تم اللہ پر غلط باتیں کہا کرتے تھے ناجائز باتیں جھوٹی باتیں اللہ کے بارے میں کہا کرتے تھے کن تم آئن آیاتی ہی تس تک اور تم اللہ کی آیتوں سے تکبر کیا کرتے تھے ان کے سامنے جھکا نہ کرتے تھے اللہ اکبر انسان جب دنیا میں آتا ہے کبھی اپنے غور کیا اس کے پاس کوئی بینک بیلنس نہیں ہوتا کوئی کرنسی نہیں کوئی لباس تک نہیں خالی ہاتھ آتا ہے اور پھر جب دنیا سے جاتا ہے وہی عروج کے بعد وہی زوال ہے وہ ماں کے پیٹ میں جس طرح تھا اسی طرح وہ قبر کے پیٹ میں ہوتا ہے پر فرق یہ ہے کہ اب نیک آمال یا برے امال اس کے ساتھ ہیں اور ایک کفن وہ بھی لٹھے کا کفن اس کے جسم پر ہے ولاق جی تمونا فرادا اور بے شک تم ہمارے پاس آئے تنہا نہ مال ہے نہ بینک بیلنس نہ بنگلے ہیں نہ فیکٹریاں ہیں کچھ بھی نہیں ہے خالی ہاتھ کما خلق اول امرا جیسا کہ ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا وہ ترک ما اول نا اور جو ہم نے تمہیں و اسباب دیے وہ تم اپنے پیٹ پیچھے چھوڑ چکے دنیا کے اندر وما نغا معكم زعمتم اب جن لوگوں کا ایمان پر خاتمہ نہیں ہوا ہوگا کافر ہوں گے ان سے فرمایا جائے گا کہ ہم تمہارے ساتھ تمہارے سفارشی نہیں دیکھتے الَّذِينَ تم فی کم شُرَكَاء جن کے بارے میں تم گمان کرتے تھے کہ یہ بت ہمارے شریک ہیں خدائی میں وہ ہمارے ساتھ ہیں اور تم ان کی پوجا کرتے تھے یہ بت اب تمہاری سفارش کیوں نہیں کرتے کیونکہ کافر کے لیے نہ کوئی سفارش ہوگی نہ کوئی شفات ہوگی لقت تاخت بائی نہ مون بے شک ان کے آپس کے رشتے ختم ہو گئے باپ بیٹے سے بھاگ رہا ہوگا بیٹی ماں سے بھاگ رہی ہوگی رشتے داری جس کی وجہ سے گنا کیے گئے وہ رشتے کام نہ آئیں گے وہ دل ان ما ماں تم اور جو تم من گھڑت والے خیالات رکھتے تھے وہ خیالات اب تم سے گم ہو گئے ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں تم نے اپنے خیالات سے ایک اپنا مذہب بنایا دین بنایا جس کی کوئی حیثیت نہ تھی